وہ تفاوتیں ہیں میرے خدا کہ یہ تو نہیں کوئی اور ہے کہ تو آسمان پہ ہو تو ہو سرے زمین کوئی اور ہے وہ تفاوتیں ہیں میرے خدا کہ یہ تو نہیں کوئی اور ہے کہ تو آسمان پہ ہو تو ہو یہ سرے زمین کوئی اور ہے وہ جو راستے تھے وفا کے تھے یہ جو منزلیں ہیں سزا کی ہیں ما, ما, ما. وہ جو راستے تھے وفا کے تھے یہ جو منزلیں ہیں سزا کی ہیں میرا ہم سفر کوئی اور تھا میرا ہم نشیں کوئی اور بہت اچھا وہ جو راستے تھے وفا کے تھے یہ جو منزلیں ہیں سزا کی ہیں میرا ہم سفر کوئی اور تھا میرا ہم نشیں کوئی اور ہے میرے جسم و میں تیرے سوا نہیں اور کوئی بھی دوسرا میرے جسم و جاں میں تیرے سوا نہیں اور کوئی بھی دوسرا مجھے پھر بھی لگتا ہے اس طرح کہ کہیں کہیں کوئی اور ہے میرے جسم و میں تیرے سوا نہیں اور کوئی بھی دوسرا مجھے پھر بھی لگتا ہے اس طرح کہیں کہیں کوئی اور میں اسیر اپنے غزال کا میں اپنے کا میں فقیر دشتے وصال کا میں اسیر اپنے غزال کا میں فقیر دشت, دشت وسال کا جو ہرن کو باندھ کے لے گیا وہ سبکت تگی کوئی اور میں کا میں فقیر دشت وسال کا جو ہرن کو باندھ کے لے گیا وہ سبق تگی کوئی, کو کوئی اور ہے وہ تفاوتیں ہیں میرے خدا